ہم بو بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ کروزا رہا ہے بلندی ڈبلو اپنا ڈاٹ رہا ہے ڈاٹ الحمدللہ وحدہ للہ والسلام علی علام اللہ نبی اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئاں و بالوالدین احساناں و بذل قربا و الیتاما و الیتاما والمساکین والجار زل قربا والجار الجنوب والصاحب بالجنب بالجنب وابن وما یہ النساء کی آیت نمبر چھتیس ہے اور گزشتہ درس میں بھی اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر نامکمل طور پر بیان کی گئی تھی آخری کچھ حصہ رہ گیا تھا اس لیے میں نے آج کے درس میں دوبارہ یہی کریمہ تلاوت کی ہے اور بتایا تھا کہ اس کریمہ میں اللہ پاک نے تیرہ اخلاق بیان فرمائے ہیں ان میں سے بعض کا تعلق کرنے کے ساتھ ہے اور بعض کا تعلق نہ کرنے کے ساتھ واہ ابود اللہ ولاۃشریکو بھی شع یہ بنیاد سارے اخلاق کی اور سارے دین کی اور سارے اعمال کی بنیاد و ابد اللہ ولاۃشریکو بھی شع اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی شریک, کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ نمبر دو وبل والدین احسانہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو نمبر تین وبیل قربا کرابتاروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو سلا رحمی کرو نمبر چار ولیتامہ یتیموں کے ساتھ بل مساکین نمبر چھ مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو نمبر ساتھ ولجارزل قربا اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ نمبر آٹھ ولجارل جنوب اور دور والے پڑوسی کے ساتھ نمبر نو و صاحبی جم اور عارضی پڑوسی کے ساتھ وبن صبیل نمبر دس اور مسافر کے ساتھ مما ملکت ایمان اور جو تمہاری ملک میں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں یہ جو دس میں نے بیان فرمائے بیان یہ جو میں نے دس عرض کیے اور اللہ پاک نے بیان فرمائے اس ات کریمہ میں ان کی تفسیر گزشتہ درس میں ہو چکی ہے لہذا اسے دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے آگے اللہ فرماتے انختہ فخورا وشک اللہ پسند نہیں کرتا متکبر اور شیخی باز کو یہ بارہ اور تیرہ یہ تیرہ اخلاق آگے اس ات کریمہ میں بارہواں اور تیرواں کیا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا متکبر کو اور شیخی باز کو مختال اور فخور دو لفظ بیان فرمائے مختال اس متکبر کو کہتے ہیں جس کی حرکتوں سے اور جس کے افعال سے کبر ظاہر ہوتا ہو کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس کی چال ڈھال اس کی حرکتیں اس کے رہن سہن کا انداز وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس کو کہتے ہیں مختال اور فخور اس متکبر کو کہتے ہیں جس کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہو کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس لیے فخور کا معنی کیا جاتا ہے شیخی باز بڑی بڑی, بڑی باتیں کرنے والا میں ایسا اور ابا جان ایسے اور دادا جان ایسے اور خاندان ایسا اور ہماری قوم ایسی تو شیخی باز ہیں دونوں متکبر ایک متکبر وہ ہے جس کی حرکتوں سے کبر ظاہر ہوتا ہے اور دوسرا متکبر وہ ہے جس کی باتوں سے کبر ظاہر ہوتا ہے کبر جس انداز میں بھی ہو اللہ باغ کو پسند نہیں ہے متکبر صرف اللہ کی ذات ہے وہ خود کہتا ہے میں متکبر ہوں کبر تکبر بڑائی عظمت یہ صرف میرے لائق ہے اور کسی کے لائق نہیں ہے حدیث خدشی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے الکبریادائی بلازمت تکبر میری چادر ہے عظمت میرا لباس ہے میری خصوصیت ہے جو کوئی ان دونوں میں سے ایک مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے اٹھا کر جہندے میں پھینک دوں گا اس کو ذلیل کر کے رکھ دوں گا انسان تکبر کر بھی کیسے سکتا ہے جبکہ اس کی حالت یہ ہے کہ پیدا ہوتا ہے پانی کے ایک ذلیل قطرے سے اس کے اندر سے رو نکل جائے تو جسم ایسی بدبو چھوڑتا ہے کہ اس پر مرنے والے اس پر فریفتہ ہونے والے اسے چومنے والے وہ دو دن کے بعد اس کی لاش کے قریب جانا بھی گوارہ نہیں کریں گے زندگی میں اس کی حالت یہ ہے کہ ویسے تو گردن اکڑتا ہے اور بات بات پر کہتا ہے مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں لیکن ذرا سا کوئی حادثہ پیش آ جائے بخار کو دوسری تکلیف ایکسیڈنٹ ٹانگ ٹوٹ جائے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے ہاتھ ٹوٹ جائے گردن کا کوئی موہرا ٹوٹ جائے تو لو تھڑا بنا رہتے ہیں ایک ایک چیز میں دوسروں کا محتاج اسی لیے قرآن نے اور حدیث پاک نے مسلمان کو یہ تلقین کی ہے کہ وہ کسی صورت بھی تکبر نہ کرے یہاں تک فرمایا ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی ع جنت من کا نفی کل بھی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا سورہ اسرا میں فرمایا بلا تم شفیل ارضی مرا زمین پر اکڑ کر مت چلو ان نقل تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ گردن کو اونچا کر کے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو حیرت ہوتی ہے اس مسلمان پر جو قرآن پڑھتا ہے اور جو اور جو احادی سے سنتا ہے اور پھر بھی تکبر کرتا ہے یہ ہمارے وڈیرے اور یہ ہمارے لیڈر سارے کے سارے تکبر میں مبتلا ہر ایک کہتے ہے میں ہوں میں. میں. میں نہیں جاتی تو کبر میں مبتلا اپنا انجام وہ پیش نظر نہیں ہے یہاں یہ بات بھی سن لیجئے کہ وقار سے رہنا سنجیدگی سے رہنا صاف ستھرا رہنا اچھا لباس پہننا اچھے مکان میں رہنا اور اچھی سواری استعمال کرنا اس کا نام تکبر نہیں ہے اور یہ بھی جان لے کہ فقیروں جیسا لباس پہن لینا دوتی پہن لینا یا لمبا چوگا پہن لینا یا اربوں جیسی توپ پہن لینا قبا پہن لینا یا ملنگوں جیسے چیتڑے پہن لینا بلکہ ننگے رہنا یہ آجز ہونے کی علامت نہیں ہے یہ بات جان لیجیے تکبر اللہ نے لباس میں نہیں رکھا تکبر کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور تقوی کا تعلق لباس سے نہیں ہے تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے. ہمارے آقا نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تکوا ہناک تکوا یہاں ہے بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں فنکار قسم کے گردن ٹیڑی کر کے چلتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں ملنگوں جیسا فقیروں جیسا اللہ والوں جیسا لباس پہل لیتے ہیں لیکن دل میں یہ خیال ہوتا ہے ہم چمہ دیگر نیست ہمارے جیسا کوئی اور نہیں ہے ہمارے جیسا کوئی اور نہیں ہے میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ ہمارے استاد تو فرماتے تھے کہ جو یہ کہتا ہے ہم چمہ دیگر نیست ہمارے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے وہ اصل میں یوں کہتا ہے ہم چمہ دنگر نیست میرے جیسا کوئی دنگر اور حیوان نہیں میرے سب سے۔ اعلی قسم کا گدا اور حیوان میں ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا اور کوئی نہیں تو تکبر کا تعلق گاڑی کے ساتھ نہیں ہے مکان کے ساتھ نہیں ہے, لباس کے ساتھ نہیں ہے چشمے کے ساتھ نہیں ہے اور گھڑی کے ساتھ نہیں ہے تکبر کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے کہ دل میں اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بڑا ہوں اور توازو کیا ہے کہ دل میں اپنے آپ کو سمجھے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں میں سب سے گناگار ہوں میں سب سے کم تر ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے کہ توازوں کا مطلب یہ ہے کہ زبانی جمع خرچ زبانی جمع خرچ بہت گناگار ہوں بڑا فقیر ہوں یہ جو اس طرح کے الفاظ استعمال کرے تو گویا کہ بڑا متوازے انسان ہے جان لیجئے یہ زبانی جمع خرچ کا نام بھی توازو نہیں ہے توازوں کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے اور دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اللہ جانتا ہے یہ تو زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں بڑا گناگار ہوں کہ دل میں بھی سمجھتا ہے یا نہیں اسی لیے علماء نے توازوں کی تعریف کی ہے توازو کیا ہے حقیر حکیر نہ کہ گفتن توازو اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کا نام ہے اپنے آپ کو حقیر کہنے کا نام نہیں ہے کہ حقیر ہوں فقیر ہوں پر تقصیر ہوں ایسی کافیہ بندی کر رکھی ہے اور دل میں کچھ بھی نہیں بتائیے رہا تھا کہ اچھا لباس اچھی سواری یا اچھا مکان پسند اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ متکبر ہے یہ تو اپنے اپنے ذوق کی بات ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو صحابہ کرام ڈر گئے اور صحابہ رام تو ڈرنے والے لوگ تھے واقعی ڈرنے والے لوگ تھے اور اپنا محاسبہ کرنے والے لوگ میں اور آپ جب ایسی آیات اور احادیث پڑھتے اور سنتے ہیں تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں یہ متکبر ہے وہ متکبر ہے اپنا جائزہ نہیں لیتے کہ کہیں میرے دل میں بھی تو تکبر نہیں ہے اور صحابہ کرام اپنا جائزہ لیتے تھے چنانچہ جب انہوں نے یہ سنا تو پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ ہم میں سے بعض جو اچھا لباس پسند کرتے ہیں اچھا جوتا پسند کرتے ہیں کہیں وہ متکبرین میں تو شامل نہیں ہے چنانچہ ایک صاحب نے سوال کیا یا حسن حسن. رسول اللہ ہم میں سے بعض ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں ان کا لباس اچھا ہو جوتا اچھا ہو تو کیا یہ بھی تکبر ہے تو آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل جمال اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے صفائی کو پسند کرتا ہے نظافت کو پسند کرتا ہے لہذا اگر تم میں سے کوئی صاف ستھرا رہتا ہے تو یہ تکبر کی علامت نہیں ہے اللہ اکبر آگے کیا فرمایا اللہ خلون الناس البخل وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ ہم اللہ فَضْلِ یہ اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں اللہ کا کلام دلوں کی بیماریوں کی شفا ہم نے تو بنا لیا صرف جسموں کے لیے شفا بلکہ بہت سو نے بنا لیا اپنا کاروبار تعویز گنڈے آئے لکھ لکھ کر دو اور فیسے وصول کرو امت سے بس کسی سے جوڑو کسی کسی سے توڑو بس یہ قرآن بن گیا لیکن اللہ کا کلام تو دلوں کی بیماریاں دور کرنے کے لیے آیا ہے اب پہلے تکبر کی بیماری کا ذکر فرمایا اور آگے بخل کی بیماری الذین يبخلون وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں الناس بالبخل اور دوسروں کو بخل کا حکم دیتے ہیں الناس بالبخل ما آتاهم اللہ من فضل اور اللہ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں فرمایا کہ وہ بخل کرتے ہیں بخل بدترین بیماری ہے مسلمان بخیل نہیں ہوتا کہا گیا ہے البلوان زدانی لا یجتمیان بخل اور ایمان دو ایسی زدے ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی جیسے آگ اور پانی یہ جمع نہیں ہو سکتے بخل اور ایمان یہ جمع نہیں ہو سکتے قرآن کو دیکھیں احادیث کو دیکھیں اللہ کی راہ میں اور اللہ کی راہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی بڑی ترغیب بڑی تاکید بڑے فضائ اور بخل کی بڑی مذمت ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ادوا من البل بخل سے بڑی بیماری کون سی ہو سکتی ہے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کم وشا اے میری امتیوں میرے امتیوں ہرس سے لالچ سے تما سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں کو اسی ہرس اور تما نے تباہ کر دیا آمارا ہم بالبخل بل بخل ہرس اور تما نے ان کو امادہ کیا بخل کرنے پر بخل کرنے لگے ان کو امادہ کیا رشتے ناتے تعلقات توڑنے پر تو وہ توڑنے لگے اور ان کو امادہ کیا فس کو فجور پر حرام کمانے پر تو کمانے لگے بنیاد کیا بنی ہرس تما لالچ بخل مال کی محبت تو فرمایا کہ تم اس سے بچ کر رہنا ڈبلو یہاں یہ بھی میں بتا دوں بخل ہے کیا بخل کیا ہے شریعت میں جس بخل کی مذمت آئی ہے اور جس کے لیے وعید آئی علماء کہتے ہیں اس بخل سے مراد یہ ہے امتنا المر ادا او اوجب اللہ تعالی علائی اللہ نے انسان پر جہاں خرچ کرنا لازم کیا ہے واجب کیا ہے وہاں پر بھی خرچ نہ کرے طاقت کے ہوتے ہوئے تو یہ ہے بخل میں یہ تعریف اسری کر رہا ہوں ویسے تو لوگ ہر کسی کو بخیل کہ دیں گے جو فضول خرچ ہی نہیں کہتا، کرتا اس کو بھی کہہ دیں گے کہ یہ بخیل ہے تو بھائی ہر جگہ بخل کا اطلاق نہیں ہو سکتا بلکہ جہاں اللہ نے خرچ کرنا لازم قرار دیا ہے وہ خرچ نہیں کرتا تو یہ بخیل ہے اور یہ وہ بخل ہے جس کی مذمت آئی اور بخل کی جو ضد ہے وہ ہے سخاوت ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی سب سے بڑے سخی اور فیاض انسان تھے بالخصوص ماہ مبارک میں تو آپ نے سنا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ ماہ مبارک میں رمضان میں آپ کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہوتی تھی اور کہا گیا آپ کی زبان مبارک پر لا اللہ کے لا کے سوا کبھی لا نہیں آیا ہے لا نہیں, نہیں دے سکتا لا الہ کے سوا لا آپ کی زبان پر نہیں آیا بخل کا سب سے قبی اور سب سے شدید درجہ یہ ہے کہ انسان ضرورت کے باوجود اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ نہ کرے اور سخاوت کا سب سے اعلی درجہ یہ ہے کہ انسان خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسرے پر خرچ کر دے الا انفسم و دوسروں پر ایسار کرتے ہیں اگرچہ خود فکر و ہی میں کیوں نہ ہو اللہ خلون وہ جو لوگ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں بخل کی ترغیب دیتے ہیں خود تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے چاہتے ہیں کہ دوسرا بھی کوئی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے حالانکہ قرآن یہ کہتے ہیں کہ تم خود بھی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور دوسروں کو بھی خرچ کرنے کی ترغیب دو اور جو ایسا نہیں کرتا اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے سخت وعید عید آپ سور معاون پڑھ چکے اللذی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے فضال کل یدو یتیم یہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں ملا یز اللہ تامل مسکین اور مسکینوں اور غریبوں کو کھلانے کی کسی کو ترغیب نہیں دیتا اب دیکھیے کس کی مذمت کی جا رہی ہے جو دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا ارے تم ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرو بھائی اور میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو فویل المسلی ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے ان نمازیوں کے لیے اللہ انسلاط ہم ساہون جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اللدینا جو دکھاوا کرتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور استعمال کی چیز بھی کسی کو نہیں دیتے ہیں ان نمازیوں کی مذمت بیان فرمائے آپ سورہ فجر کو دیکھ لیں اللہ نے کیا فرمایا کلک اللہ تا اللہ تعامل مسکین تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے اور مسکین کو کھلانے کی کسی کو ترغیب نہیں دیتے بعض لوگ ترغیب دینے کو بہت مایوب سمجھتے ہم بعض اوقات کسی سے کہتے بھائی فلاں مصرف ہے اچھا مصرف ہے زکات کا صدقہ کا خیرات کا تعاون کا تو کسی کو ترغیب دے دینا کوئی نظر میں آئے ترغیب دے دینا نہیں nah, نہیں nah, nah, nah, مالی صاحب میں کسی کو نہیں کہہ سکتا یہ میرے ضمیر کے خلاف ہے کسی کو نہیں کہہ سکتا اس کو بہت بڑی اپنی بے عزتی ہی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو کہہ دیں کہ فلاں صحیح مصرف ہے اور وہاں خرچ کر دو اور اللہ اس کی مذمت بیان فرما رہے ہیں جو دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا کہ اللہ کہتے ہیں خود بھی اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرو اور دوسروں کو بھی ترغیب دو تو ان کے اندر خرابی کیا پائی جاتی ہے ایک تو خود بخل کرتے ہیں دوسرے نمبر پر می مرون بخل اور دوسرے انسانوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں میک تما تاہم اللہ فادل اور اللہ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دے رکھے اسے چھپاتے ہیں بخیل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اول تو میں اس طرح رہوں لوگوں کے سامنے کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ اس کے پاس اس کے پاس کچھ ہے کوئی بینک بیلنس ہے گھر میں سونا چاندی جمع کیا ہوا ہے یا اس کا کاروبار اچھا ہے کسی کو پتا نہ چلے لباس میں بھی ایسا کھانے پینے میں بھی ایسا رہن سہن میں بھی ایسا کہ کوئی اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کھاتا پیتا انسان ہے اور اللہ پاک کا اس کے اوپر بڑا فصل ہے اور بعض ایسے ہیں کہ زبان سے ہمیشہ اپنی بدحالی ہی کا شکوا کرتے رہتے ہیں جب بھی پوچھیں وہ کہیں گے مندا جا رہا ہے مول صاحب مندا جا رہا ہے دو سال سے مارکیٹ بیٹھی ہوئی ہے دکان چلتی نہیں ہے کاروبار چلتا ہی نہیں ہے جیسے میں نے ارض کیا تھا بھائی آپ کو سنایا تھا ہمارے ایک دوست اسی قسم کے ایک, ایک بخیل کے پاس گئے مسجد کی تعمیر کے لیے ان کو کہا تعاون کریں تعلق تھا ان سے جان پہچان تھی ایسے نہیں کہتے تو انہوں نے اپنے حالات سنانے شروع کیے بہت پریشان ہوں کہتے اتنی پریشانی انہوں نے ظاہر کی کہ میری جیب میں جو کچھ تھا میں نے کہا کہ آپ تو مجھ سے زیادہ مستحق ہیں یہ قبول فرما لیجئے ہاں تو بعض ایسی اپنی غربت کا اظہار کرتے ہیں گویا کہ بیچارہ لکمے لک میں کو ترس رہا ہے اور اللہ نے اس کو کچھ بھی نہیں دی جبکہ اللہ کیا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنا فضل اگر تمہیں عطا کیا ہے تو وہ فضل تمہاری گفتگو میں تمہارے لباس میں اور تمہارے کھانے پینے میں بھی نظر آنا چاہیے یہ قدیث میں آتا ہے ایک صحابی آئے پرا لباس فقیرانہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارے بھائی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے کہنے لگے بہت کچھ ہے گنوانا شروع کیا اتنی بھیڑ بکریاں اور اتنا فلان سمان اور اتنا فلاں تو آپ نے فرمایا انب ائ یس ائراسرا نمت ہی الا ابدی دیکھو جب اللہ نے تمہیں اپنی نیمتے عطا کی ہیں تو اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی نیمتے بندے پر نظر آئے جب اللہ باغ نے تم کو اتنا کچھ دیا ہوا تو لباس بھی ڈھنگ کا پہنو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے انسان تھے محدس تھے مفسر تھے مجاہد تھے اور تاجر بھی تھے بہت اچھا لباس پہنتے تھے اور اچھی حیرت کے ساتھ رہتے تھے تو کسی نے ان سے کہا یہ دو دوسرے اللہ والے ہیں وہ تو بڑے فقیرانہ انداز میں رہتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے اور آپ ایسا اچھا صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب اپنے لباس کو دیکھتا ہوں تو میرے ہر بال سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے اور بے ساختہ میری زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ اور یہ جو دوسرے پھڑے پرانے کپڑے پہن کر تمہیں درویش نظر آتے ہیں ان کا لباس کہتا ہے لباس آتو شی اللہ آتو شی اللہ اللہ کے نام پر کچھ دیتے چلے جاؤ اللہ کے نام پر کچھ دیتے چلے جاؤ تو بعض لوگ جان بوجھ کر ایسا لباس پہنتے ہیں کہ لوگ سمجھے کہ اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے تو بالخصوص جو امام اور خطیب اور مقتدا لوگ ہیں ان کو اس قسم کے لباس پہن کر انسانوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے تو فرمایا کہ یک تمہ نما آتا ہوں اللہ فضل اور اللہ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں ظاہر نہیں کرتے وہ توجہ سے سنیے گا وہ آتدنا لرینہ اذاب مہینہ اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے زلیل کرنے والا عذاب تعجب کی بات ہے ذکر ہو رہا ہے بخیل کا اور دوسروں کو بخل کی ترغیب دینے والے کا اور اللہ کی نعمت کو چھپانے والے کا اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ ہم نے بخیلوں کے لیے اذاب تیار کیا ہے بلکہ فرمایا کہ ہم نے کافروں کے لیے عذاب تیار کیا ہے کیوں یاد رکھے کہ کفر کے اندر بھی چھپانے کا معنی پایا جاتا ہے کفر کا معنی ہے چھپانا اسی لیے کاشتکار کو بھی عربی زبان میں کافر کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ وہ بیج چھپاتا ہے زمین کے اندر تو کفر کے اندر بھی چھپانے کا معنی اور بخل کے اندر بھی چھپانے کا معنی چنانچہ اللہ نے فرمایا مہینا یہ جو اللہ کی نعمتوں کو چھپانے والے ہیں ان کے لیے ہم نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا بلیناسی بلا بل یوم آخر اور وہ لوگ جو اپنے امبال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے بلا بِاللَّهِ بلا بل یوم آخر اور ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایک اور ہماری بیماری پکڑی گئی کون کون سی بیماری ہے جس کی نشاندہی قرآن نے نہیں کی ہے اب اندازہ کیجیے تکبر کی بیماری فخر کی بیماری بخل کی بیماری اللہ کی نیم تو کو چھپانے کی بیماری اور اب ریا کی بیماری دکھاوا دکھاوے کی بیماری بہت سے لوگ ہیں بغیر دکھاوے کے اور بغیر نمائش کے آٹے کا ایک تھیلا اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ وہ کسی نے لطیفے کے طور پر مشہور کر رکھا ہے کہ لیڈر صاحب کی جان نکلنے کا وقت آیا تو انہوں نے اسرائیل سے کہا دو منٹ فوٹوگرافر آ جائے ایک آخری پوز دے لوں اس کو مرنے سے پہلے کہ مرنے سے پہلے لیڈر صاحب کا کیا حال تھا جب تک فوٹو گرافر نہ ہو غریبوں کو بیچاروں کو لنڈے کے کپڑے بھی تقسیم نہیں کرتے ریا دکھاوا شہرت نام نمود اور قرآن اس کی سخت مذمت بیان فرماتے ہیں بیان کرتے ہیں قرآن کہتے ہیں وہ مال جو انسانوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا جائے اللہ کے ہاں قیامت کے دن اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا اللہ کہیں گے جاؤ انہی سے اجر و ثواب مانگو جن کو خوش کرنے کے لیے اور جن کی زبان سے تعریف سننے کے لیے اور جن کی نظر میں سخی اور بڑا بننے کے لیے تم نے پیسہ دیا تھا جاؤ انہی سے اجر و ثواب کی امید رکھو اور مانگو تم نے میرے لیے خرچ نہیں کیا تھا لہذا مجھ سے کوئی امید بھی نہ رکھو ریاکاری کی کتنی مزمت ہے میرے بھائیوں مشہور عدیث ہے آپ نے سنی ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علی الدینا النار سب سے پہلے تین شخص ایسے ہوں گے جن کو دو زخ میں ڈالا جائے گا جن لوگوں کو دو میں ڈالا جائے گا ان میں سے پہلے نمبر پر دوزخ میں ڈالے جانے والے تین شخص اللہ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا اللہ لا اللہ من اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا پہلے نمبر پر عالم عالم علم والا حافظ قاری علم والا دوسرے نمبر پر غازی مجاہد جہاد کرنے والا قتال کرنے والا اور تیسرے نمبر پر بل منفق سخی خرچ کرنے والا سب سے پہلے یہ تین شخص ہیں جن کو دو میں ڈالا جائے گا میرے بھائیوں سوچ لینا چاہیے میری بہنوں غور اور کر لینا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ دنیا کے لیے اور دکھاوے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اٹھے تو پتا چلے وہ ساری محنت بے کار گئی وہی تو سورہ کہف کی آیات ہے کل ہلبی اکم بل اخسرینالما دیجیے میں تمہیں بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو آمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں کون ہیں اللہ خود فرماتے فلحیاتی دنیا جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع چلی گئی وهم انہم وہ سبنا انم یو آ اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے فرمایا اسی حدیث میں بل مرا نبی امال جو اپنے امال دکھاوے کے لیے کرتے ہیں ان کو دو زخم ڈالا جائے گا یقول اللہ جب مال والے سے پوچھیں گے تجھے میں نے سربت و گنا عطا کی تھی خوشحالی عطا کی تھی مال عطا کیا تھا تم نے کیا کیا وہ کہے گا ماں ترک تن شی ان تو ہبو اللہ انفقفی سبیرک اہاں جہاں خرچ کرنا تو پسند کرتا ہے وہاں وہاں میں نے ضرور خرچ کیا میں نے مسجد میں چندہ دیا مدرسے میں چندہ دیا ہسپتال میں چندہ دیا زلزلے والوں کو چندہ دیا ہر جگہ میں نے چندہ دیا فی اللہ اللہ کہیں گے کہ کزبتا تم جھوٹ بولتے ہو کہ تم نے میری رضا کے لیے چندہ دیا تھا انما ارت ان نما فقد کیلا تم یہ چاہتے تھے کہ لوگوں میں میری سخاوت کا میرے چندے کا شوہرا ہو اور وہ تو ہو گیا جس مقصد کے لیے تم نے چندہ دیا تھا وہ مقصد تو پورا ہو گیا میری رضا کے لیے تم نے کچھ خرچ نہیں کیا تھا